بس اللہ صحمۃ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامی برادر صاحب سلام کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے دعوت شریف مزاج درخت نمبر 507 سو سات اور ایک ہے پانچ سو سات دعو شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے کی تعداد تھے اور ایک سو انچاس اوراد فتھیہ کا ایک تحفہ ایک سو انچاس ہے اوراد فتح میں سے ہمارے فی الحال بات جو ہے اس کے حساب یعنی ملک الجبار میں ہے ملک الجبار میں جو ہے کل لال اللہ پچاس لال لہ میں سے ابھی ہم اڑتالیسواں لال اللّہ میں ہیں اس میں مختلف پیراگراف ہے لال اللہ سب کے ساتھ تغرا نہیں ہوئے شروع میں آیا اس کے بعد پھر بھی مختلف پیراگراف ہے میں سے آج جو ہے ہمارا پیراگراف نمبر پانچ جو ہے یہ دعا مقدس تھا کہ اس کا کچھ ایسا کل ہم نے آپ کو پڑھایا تھا لا اللہ علامہ ولاموت علم مناتا یہ دو جملے ان کی توضیع کل ہم نے آپ کو دیا تھا آج اسی کا جو ہے اس پیراگراف نمبر پانچ کا اللہ اڑتالیس کے ذیل میں بقیہ جو ہے دو جملے ہیں ان کی توضیع کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے آج کے در میں پانچ سو سات پانچ سو سات اور لیک ایک سو انچاس میں ولا رات دا لما ق زیتا ہاں جی اور ولاد من کل جد آپ یہ بات تھوڑا سا تو طلب ہے اس میں کہاں تک پہنچے ہم دیکھتے ہیں ورنہ اس ایک دور پر اتفاق ولا رات دا لما ق زیتا جس ترقی کے درس میں ہم نے پڑھا یہ سب ہمارے اس پاک وہ اللہ جس کے سامنے ہم سروس جوت ہوتے ہیں حضائ جس کے ہم بندے ہیں نے ہمیں خلق فرمایا ان دعاؤں میں ان کی کے کمالات بیان کرتے اس پاغدات کے اوصاف کبھی محرت اسم کی شکل میں کبھی اضافت کی شکل میں کبھی صوت موصف کے کبھی جملوں کی جمعہ جملوں کی شکل میں اس پاغداد کے اوصاف بیان کریں کل اس کی قدرت کے ایک اللہ اے اللہ لا معنی ہے کوئی تجھے روک نہیں سکتا کسی کا طاقت نے رکاوٹ ڈالیں لیما دیتا ہاں جی وہ چیز جو تو کسی بندے کو دینا چاہتے ہیں اور اس کو پہنچانا چاہتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا اولاد دینا چاہیں مال دینا چاہیں قدرت دینا چاہیں عزت دینا چاہیں جو بھی چیز دیتے ہیں ہاں جی تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا دوسرے پیر گرم فرمایا والا مموت یا ہے لیکن اگر آپ تو کسی کو کوئی خیر پہننے سے روکتا ہے اگر تو کسی کو نہیں دینا چاہتا کسی کو مال نہیں دینا چاہتا کسی کو عزت نہیں دینا چاہتا کسی کو ارتدار پہ نہیں پہنچانا چاہتا تو کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے ہاں جی تو کوئی پہنچا نہیں سکتا یہ ہمارا دعا بھی ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو خدا کے بارے میں ہماری سر کا مضبوط جب تک ایمان نہیں ہوگا ہماری نہ دنیا سنوارے نہ نہرت سنوارے گا اذینگر خدا ہی سے کی پہچان میں نا پہلے بتا ہماری اور آدھ جو ہے اللہ کی معرفت کا جو باہر بے قرآن ہے اس میں انسان اپنے علم کے روشنی میں جتنا اس میں غور کریں اس جتنا اس میں آپ تدبر کریں آپ کو اللہ کی معرفت ہوگی معرفت کے نظر میں محبت ہوگا محبت کی نظر میں اس کی ہوگی اس کے احکامات پہ آپ کو لبے کہنے کے سوا اس کے ہر حلال حرام پر عمل کرنے کے سوا اس کی مستحبات اور مقرمات پر عمل کرنے کے سوا آپ کو کوئی چہرہ باقی نہیں رہے اس کے بغیر آپ کی ضمیر آپ کو چینج رہنے نہیں دیں گے لہذا یہ وہ عظیم اور مقدس دعائیں ہیں ہم ان دعاؤں کی قدر کہ امیر کا نے ہمیں بہت عظیم سرمایہ دے گی اللہ کی بے نہاد رحمتِ نادل عظیم حسی پر امیر کبھی الرحمت پر جس کے احسانات کے سمندر میں ہم وغیرہ رکھے اس سے دیمان کی طرف لے ہمارے علاقوں کو ہمارے اجداد کو اور آپ ہی کے نورانی تعلیمات فیض آف دنیا اسلام میں سے سر ہم ان عظیم دعاؤں سے فیض آف ہے ہمیں کتنا اللہ کا شکر کرنا چاہیے کاش ہمیں جو ہمارے دینی مدارس جو ہے علماء کی تربیت کرنے میں دینی مدارس نہ وجہ سے ان کتابوں کی تدریس نام ان دعاؤں کی تدریس نام ان دعاؤں کی تشریح نہ ان کی وجہ سے تفصیل نہ ان کی وجہ سے ہم خدا سے کافی دور ہو چکے ہیں ہم لفظی جنگوں میں غرق ہے ہم الفاظ کی جنگوں میں غرق ہے ورنہ سب اللہ کے بندے ہیں اللہ کا عاشق بنو اللہ کا مومن بنو اللہ کو پیش اللہ کو پیشانو اور اللہ سے اللہ سے تعلق جوڑو مضبوط جوڑو اللہ سے سچی محبت ہو جائے اس کو کائنات کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے ہاں یہ جی تو گلی کوچوں میں گمنے والے کتے سے بھی محبت جائے یہ بھی میرا اللہ کا معلوم ہے مچھر مکھی پہ یہ بھی میرا اللہ کا معلوم ہے پیجا ان کو نہیں مانتے چونٹی کو بھی نہیں مانتے یہ میرا اللہ کا معلوم ہے جس طرح میرے معلوم ہو ایسی خوبصورت زندگی اللہ ہمیں دے دے گا ایسے پاکیزہ زندگی دے دے جس میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں خلوص کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں اطاعت کے سوا کچھ نہیں ہے سچائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے گے اس اللہ کو پیشانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ جو ہے تو قرآن پاک میں اللہ پُر ہے قرآن اللہ کے مظاہر مولا امام جاوت عالین نے فرمایا قد تجل اللہ کی کتاب اللہ اپنی کتاب قرآن پاک میں اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں غفور ہوں میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں کریم ہوں میں در میں طواف نے کتنے اسماء اللہ نے بیان فرمایا اور ہماری اس دعا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت بیان ذہین گرامی قدر کریں دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں لذت اٹھائیں اور اپنے دل کو جلا باشیں نورانیت باشیں گناہوں کو باشیں اور جنت کے خود کو لائی بنائیں تو آج کی پیراگراف یہ ہے ولاد آ... آ... آ... آ... آ... آ... نمبر اڑتالیس کا جو ہے اس میں پیراگراف نمبر پانچ ہے ولا اس میں جو ہے چار دعائیں تیسرا دا ولا رعدہ اس میں بھی لال بھی مان برائے جنس ہے، نہیں کوئی نہیں <خخ> منائے کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو رات دہ اصل میں راتِ دن ہے عربی صرف لحاظ سے ہاں جی پروزن فعالن سے فائل کا رہا ہے قانونی ادغام عالم شرف کی ہے اس کے تعداد جو ہے دال اول سے کثرا کو گرا کر رائے دون ادغام کیا اس طرح رات دھن ہوا ہے اصل میں رات دن فعلن کے دن اور رات دہ کے آخر میں فتح اسلح نہ جسم کی جن کی وجہ اصلاح کی وجہ سے اصل رات دن ہے اسلح کی وجہ سے اس کو رضبر دیا جیسے پہلے منہ دیا مانیا پر زبردیا معنی پر زبردیا اس پر جو اس سے معنیٰ میں زور پیدا ہو جاتی ہے کوئی دینے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں یہ معنی اس اسلحہ کے وجہ سے ہوتی ہے تو اس رات دہ جو ہے ایک تو میں لفظ کیسے بنا وہ بتایا رات دہ پھیلے رد یا ردو ردن و تردادن سے ہیں اس کا لغت میں معنی کیا ہے واپس کرنا لوٹانا ہاں جو پیشے ہٹانا پیشے ہٹانا روکنا مقابلہ کرنا یہ سارے معنیٰ خیال کام وسلم جدید میں یہاں دعا میں رات دا جو ہے لوٹانے والا روکنے والا مناسب معنی ہے اس دعا میں کیونکہ کی بہت سے الفاظ کے بہت سے ہوتے ہیں لیکن بعد جو مناسب رکھتے ہیں بعض جو مناسبت نہیں رہتے ہیں. یہاں بنداخی کو جو ذہن میں آتا ہے ان معنی میں سے یہاں پر رات دہ لوٹانے والا روکنے والا لا رات ہیں تو مانا کیا ہو جائے گا لا رات کوئی روکنے والا نہیں کوئی روک نہیں سکتا کوئی لوٹا لوٹا نہیں سکتا کوئی لوٹانے والا نہیں لا رات پھر یہ معنی ملے گا ٹھیک ہے جی کوئی روکنے والا نہیں کوئی روک نہیں سکتا لا رات کوئی لوٹا نہیں سکتا کوئی لٹانے والا نہیں ہے لا کس چیز کو کس چیز کو نہیں روک سکتا ہے کس چیز کو جو ہے لوٹا نہیں سکتا ہے فرمایا لیمہ قزائی تھا تو اس میں لیما میں مائے موصلہ ہے ہاں جی تو لیما یعنی اسے جسے جس کو جو وغیرہ کمانا دیتا ہے یہاں پر لیما قاضی تھا کمانا لکھا ہے قضا یا غزی انجام دینا پورا کر ایک معنی سے قضا و قزن فیصلہ ججمن دوسرا معنی مقدمہ تیسرا قانون چوتھا جو, جو ہے تا اور اس کے جمع اقضیہ آیا ہے قضا کی قاز فیصلہ کرنے والا جج حاکم عدالت جسٹس القاموس و میں یہ سارے معنی لکھا ہے بس ان لوگی معنیٰ کو مد نظر رکھیں تو لار دما قزیت یعنی تو نے حکم دیا تو نے فیصلہ کیا تو نے ججمن کیا قاضیتا کا یہ ایک معنیٰ ہے قضیطہ یعنی تو نے حکم کیا تو نے فیصلہ کیا تو نے ججمن کیا لیما قزیتہ یعنی تو نے لارات دما قزیتہ جو دعا کے اندر ہے تو نے جو فیصلہ کیا تو نے جو حکم دیا تو نے جو ججمن کیا اللہ سے مخاطب ہے یعنی اے اللہ تو نے جو فیصلہ کیا لما قاضی طے اللہ تو نے جو حکم دیا اے اللہ تو نے جو ججمن کیا یہ معنی ہو جائے گا تو اصل میں کلا بزبی قاضی تہو ہے ہاں سے موصول ضمیر جو ہے رابط کہتے ہیں وہ مف منصوب ہو متصل تو اس کو حاضر کرنا قرآن سے سمجھ میں آتا تو حاضف کر لیتے ہیں. تو میرے ہاتھ کو حذف کیا جو ماں کی طرح پلٹتی ہیں تو ولا رات علامہ قزیر تک آپ معنی کیا ہوا ہے ہاں جی ولا رات علامہ قاضی تک ہوا جو تو چاہے ہاں جو تو چاہے جو تیرا فیصلہ ہوگا اس کا جو ہے اس کے کئی تجمے لکھا ہے ایک تجمہ جو سید سر خورشید نے تجمہ کیا ہے ایک علامہ صابری صاحب علیہ سنت کا عالم ایک علامہ صاحب کا مین کے تجمہ آپ کو نقل کر یارسنت کے عالم نے اس دعا کے جو تجمہ لکھا ہے والا رات د علم قز تا یہ تجمہ لکھا ہے جو تو چاہے کوئی اس کا پھیرنے والا نہیں رات دہنے پھیرنے والا نہیں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں اس کو جو تو چاہے گا وہی ہوگا تیری چاہت کو کہ رخ کو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کو اس کو رخ پھیرا کے اسے کوئی اور حکم شادی کرے کوئی اور فیصلہ شادی کرے کسی کے بس کی بات نہیں دوسرا ترجمہ جو ہے علامہ بشی صحت خوشی دونوں نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے متیں تیرے فیصلے کا کوئی رد کرنے والا نہیں ہو سکتا الا رادہ کوئی رد کرنے والا نہیں ہو سکتا میری یعنی جو تو نے فیصلہ کیا ہے ان دو بزرگوں نے یہ ترجمہ لکھا تیرے فیصلے کا کوئی رد کرنے والا نہیں ہو سکتا یعنی تو جو فیصلہ کرے گا وہی ڈن ہوگا تو جو حکم کرے گا وہی ڈن ہوگا تو جو حکم کرے گا وہی چلے گا وہی نافذ ہوگا کوئی تیرے فیصلے کو اوپر نیچے میں تبدیلی چینج نہیں کر سکتا اور بنداخیر نے جو تجمز میں آئے وہ یہ ہے اولا رادما اے اللہ تو جو فیصلہ کرے گا اس کا کوئی روکنے والا نہیں اے اللہ ہاں جی تو جو فیصلہ کرے گا اس کا کوئی روکنے والا نہیں تو جو بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے اللہ کے فیصلے کے بیچ میں آگے کوئی یا اللہ ایسا نہیں کرو ایسا کرو جلد. ہاں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہاں تفصیل سے کہنا پڑے گا ہمارے باروست صاحب نے جو ہے ہاں تقریر میں ان کے ہے کہ اجتماعی اتکاف کے بارے میں کہا ہمارے فقیر کے حوالے سے کہا کہ بآخر اتنا شجاع تھا جو مند تھا بہادر تھا ہاں کہ آپ نے خدا کو مجبور کر دیا کہ خدا کو مجبور کیا بھائی جو ہے ہمیں دس دس نفر ایک ساتھ بھی کی اجازت دے دیں تو اجتماعی فیصلے اعتکاب کو آپ نے خدا کو مجبور کر کے اور خدا کے حضور میں غنڈ گردی کر کے آپ نے حاصل کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ خدا کو ہم پہچانتے نہیں ہمیں ہم خدا کی عظمت کو پہچانتے ہیں تو اسی دعا میں کیا گا اللہ اعلیٰ تعلیم خزاں اللہ نے جو پیغم حکم کر لیا بس وہی ہے اللہ حکم کو اللہ کے سامنے کوئی بندہ آ مجبور کرا اللہ اللہ, اللہ بند کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کو کہ اللہ کا ار الاعظم پیغمبر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے اللہ کے مغرب ارشد جبیل اور میکال اسرافیل بھی اللہ کو مجبور نہیں کرے عام ناشل اللہ کو سب اللہ کے سامنے سر نہیں کر کے بیٹھ جاتے اللہ کے حکم کا منتظر رہتے ہیں کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں یہ تار طریقہ کے نام پر دین کو کھلونا بنا کے رکھ دیتے ہیں یہ لوگ یہ خدا سے نہ خدا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے خدا کے توہین کی باتیں کرتے یہ فقیر کی نہیں ہے فقیر کی تجلیل ہے اس کے فقیر میں جانے کی کیا ہے کہ وہ اللہ کو مجبور کرنے کے اسی فیصلے میں حلال محمد لا اللّہ ملقم ہرام محمد العرام اللہ کا ملقمہ حلال محمد شاہ شر حقعہ میں لکھا ہے میں عزلت علی ناس لکھا یا بولو شیاست کی حق قرآن کے مطابق نہیں ہے خدا کے عموم کے مطابق نہیں ہے شاست نصاف اللہ تعلیم لوگ اتکاب میں بیٹھنے ہیں الگ الگ بیٹھے اس ہمارے جو چیلا کوٹو پہلے کام لکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے ایک ایک آدمی زیادہ زیادہ دو آدمی ون ایک آدمی بیٹھنے کی جگہ بنا رہے ہے کیوں اس لیے کہ یہ عمل تنہائی میں ہوتی ہے اکیلے میں ہوتی ہے اس ایک آدمی کے لیے جگہ بنا یہ اس بات کی واضح شو تھی یہ عمل تنہائی میں ہوتی ہے آ خدا کو مجبور کریں اللہ جہالت کی باتیں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ دعا میں کیا کریں ولاقہ دے تو خدا کے کسی فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتے ہیں خدا نے فیصلہ کر لیا محمد امت کو پہنچا جو قرآن میں آگے حلال محمد حلال, حلال قیام شاہد نے لکھ دیا آج کس کی مجبوری کس کی حیثیت ہے ہاں جا جاہل ان پڑھ آدمی کو کیا حیثیت دی ملی ہے وہ حیثیت جو امبیا کو نہیں اس مقام پر اولیا کو نہیں مقرب فرشتوں کو نہیں ہے وہ اللہ کو کسیوں کو ٹال نہیں سکتا لا رات دلائے نہ جنس کے مطلب کیا ہے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا نہ کوئی مقرر فرشتہ ہاں نہ کوئی انبیاء نہ کوئی رسول نہ الاظم حتیٰ خاتم الانبیاء جو بعد خدا بزرگ تو بھی ہیں کہ عظیم مقام پر ہے آپ بھی اللہ کے سامنے جو اللہ کی فیسلیک ان سب کا کمال یہیں ہے ان سب کو عظمت اللہ نہیں اس لیے سب اللہ رقم کے سامنے سب تسلیم ہمیں اللہ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کوئی جو حکمت پر مبنی فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ سے بڑھ کر ہمیں دین کو سمجھ کر باتیں کرنی چاہیے اپنی غلط چیز کی تاریخ جو ہے غلط ترقوں سے غلط باتوں سے خدا کی توہین کرا کے اپنے بزرگ کی توہین کرا کے جو ہے آپ اس کو باتیں جس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں پناہ میں ہم کو شخوار کر توبہ کرے سے غلط بات تو اللہ کی توہین ہی کیا ہے آپ نے ہمارا دل خون سے بھر جاتا ہے ایسی باتیں سن کر چہلانا باتیں گمراہ خون باتیں تو والا رد علما کر دیتا ہاں جی اے اللہ تو جو فیصلہ کرے گا اس کا کوئی روکنے والا نہیں پوری قرآن اللہ کے فیصلہ شریعت اللہ کا فیصلہ ہے میں کوئی تبدیلی نہیں ایک دیس کی جس بے چارے کی قیاست ہے کہ اللہ تو جو بھی فیصلہ کرے گا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا یہ اللہ کا ٹالے کیونکہ جب اللہ ہی اس کائنات کا خالق مالک رب و الہ اور رازق و حاکم اللہ ہے تو ضرور اسی ذات کا حکم اور فیصلہ نافذ العمل ہوگا اور صرف اسی کا حکم چلے گا اور اسی کے فیصلوں کو نہ کوئی ٹانٹ سکتا ہے نہ پھیر سکتے ہیں نہ رد کر سکتے ہیں جو حاکم ممالک ہے اسی کا حکم ہی چلتا ہے دنیا میں بھی یہی قانون ہے اور آخرت میں بھی یہی قانون ہے تو میں پر ایک دفعہ کا داج اسے ایک دعا کی توجہ ہے الحمد ان کو سمجھنے کی کوشش کروں ہمارے دعاؤں کے اندر بہت بڑی علمی حق ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان مریضوں کو صحیح معرفت کی توفیع دینا